اصل و رحمۃ الحمد اللہ و رحمۃ الحمد اللہ السّلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بادشاہ وجود تمام برادران والے بات البادشاہ اور باقی تمام برادر شامین خوار سب کو مجھے باقی سلامات کرتے ہیں ہمارے سلسلے دس کتاب دعوت شریف میں سے اوراز حمسہ کے سلسلے میں ہیں اور اوراد ہمسہ میں سے ہر وقت کا جو مختصر دعا ہے وہ پڑ رہے ہیں اس کی مختصر توسیع میں سے دعا اثر میں ہیں دعا عصر کے اور درست نمبر جو ہے آج کا درس دعوی شریف میں سے ایک سو ہے اور اوراد خمسہ کا درخت نمبر تیس ہے تھرٹی اور ایک سو تیس ابلک تھرٹی ہیں آج کا درس جو ہے اوراد خمسہ میں سے دعا اثر کا دوسرا درس ہے چودہ عصر جو ہے یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مستند اور انتہائی جو ہے جامع اور حقیقت پر مبنی دعا ہے اور اس دعا میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللّہ ال... اللّہ آرن الحق کا حق و ورض اس پیراگراف کے گھر توضیح جی آپ لوگوں تک پہنچایا تھا کہ اے اللہ ہمیں حق کو اسی طرح دیکھا کہ ہم حق کے اصل چہرے اور واقعیت کو دیکھ سکیں کہ اللہ ایسا نہ ہو کہ ہم باطل کو حق لباس میں دیکھیں پھر اس کی پیروی کرنے لگ جائیں کہ دنیا میں اکثر یہی ہوتی ہے خصوصاً جو ہے پیر مردی کے باب میں یہی زیادہ ہوتے ہیں دو نمبری لوگ جو ہے اچھے اچھے نعروں سے آتے ہیں اور پھر جو ہے لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں ہاں جی نورواشی دنیا ان مشکلات سے پہلے بھی گزار چکا اور ابھی بھی گزار رہے ہیں اچھے نعروں کے ساتھ آتے ہیں خوشن ظاہر کے ساتھ آتے ہیں اور پھر جو ہے حقیقت میں لوگوں کے دنیا لوٹتے ہیں یا ایمان لوٹتے ہیں اور لوگوں کے زندگی کو عذاب میں ڈال دیتے ہیں ہاں جی دنیا اس اس حقیقت سے ہاں خوب آگاہ ہے اور جو لوگ آنکھیں کھول کے دیکھتے ہیں ان کا یہی کیفیت ہمیں نظر آتا ہے ایک حقیقی اللہ والے ہوتے ہیں حقیقی پیران ترکت مجدان حقت ہوتے ہیں ہاں اور اس کے مقابلے میں کچھ دو نمبری لوگ بھی ہو جاتے ہیں اور اس طرح جو ہے ان کے لوگ دھوکے میں لوگ آ جاتے ہیں ان کے اچھے نعروں کی وجہ سے جبکہ جو ہے اس اچھے نعرے کے اندر جا کے حقیقت کو دیکھنے والے لوگوں کے لیے اس میں وہ ہاں ہنجہ جی کچھ اور چیزیں نظر آتے ہیں جس کے نتیجہ جو ہے گمراہی ضلالت اور حق سے دوری اصل حق سے دوری اسلام کی بنیادی تعلیمات سے دوری اسلام کی بنیادی تعلیمات جو ہے شریعت متحرہ پر سو فیصد عمل پیرا ہونا ہے ہاں جی شریعت نے جس چیز کو حلال قرار دیا اس کو حرام سمجھے حرام قرار دے حرام سمجھے جن چیزوں کو واجب قرار دیں کو واجب سمجھے جن چیزوں کو حرام قرار دے دیں کو حرام سمجھے شریعت کے مستحبات کو مستحب سمجھے مقروحات کو مقروض سمجھے اصل الدین یہ ہے اصل دین یہ ہے ہاں جی خوش ساختہ چیزوں کو دین کہا جاتا ہے لہذا اس مشکل میں جو ہے دنیا اسلام اکثر مبتلا ہوتا رہا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ سے علیہ السلام کے مقابلے میں بھی جو لوگ آیا وہ بھی اپنے اچھا نعرہ لے کے آیا لیکن امام برحق تو علی تھے علیہ السلام کی حقانیت پر جو ہے قرآن اور حدیث علیہ صاحب کے اندر دلیت تھے لیکن کچھ تو کم بصیرت والے لوگ اس دھوکے میں آ گئے اور ان لوگوں کے ساتھ جا کے مل گئے جو علیہ کے مقابلے میں ہرگز حق پر نہیں تھا تاریخ اسلام ان چیزوں سے بھرپور ہے تو سیاسی میدان میں بھی ہاں جی اور دنیوی عمر میں بھی خوش لوگ جو اچھے نعروں سے آتے ہیں واقعے میں وہ اچھی سے حقیقت پر مبنی نہیں ہیں ہاں جی بہت سی چیزوں پر جو ہے ایسی چیزیں کمپنیاں ادارے کسی چیز کس, کس, کتنی ایڈورٹائز کرتے ہیں لوگ بیچارے اس کو حقیقت سمجھتے ہیں صحیح سمجھتے ہیں خالص سمجھتے ہیں بعد میں وہ خالص خالص صحیح نہیں تھا خالص جو دو نمبر تھا خالص نو ہمیں خالص پیور لگتا ہے تبلیغات غلط تبلیغات کی وجہ سے یہ دو کے دنیا عموماً میں بھی ہوتی ہے دینی عموم میں بھی ہوتی ہیں لہذا اس دعا کی بہت بڑی اہمیت ہے جانگرہ میں تو الگ کیا اللہ میں حق کو اس کے حقیقی چہرے میں دکھا اور ورژون طباء اس کی پیروی کی توفیعت فرما اس پیرگرافی کر توجہ جی تھا آج جو ہے آگے اللہ وارن الاشی کما ہے وارن الباطلہ وارن الباطلہ باطلہ اس کی دعا تجمہ جو ہے غارین اور اے اللہ ہمیں دکھا دے باطل کو باطلا باطلن باطلا باطلن جو ہے باطل کس بولتے ہیں یہ فیل بطلا یا طلوع بطلاََ و بطلا نن سے اس کے معنی فاسد ہونا بیکار ہونا باطل و ہونا اور باطل حق کی ضد ہے جوٹھا باطل کے معنی جوھا بے قیمت لغو و بے تاثیر بے حقیقت غلط اور اباطل اسی سے بے بنیاد باتیں ہاں جی تو باطل جو ہے یہ چیزیں وہ چیزیں جس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے صرف نعرہ ہے اندر حقیقت کچھ بھی نہیں ہے کوئی چیز ہاتھ میں نہیں جاتے اندر جا کے دیکھیں ہاں جی اندر جا کے دیکھیں تو کچھ بھی نہیں ہے اور یہ دنیا کے جو ہے ہر شعبے میں یہ چیزوں ایک چیز کو وہ زیادہ آصلی کہہ کے بیچارے اس کو خرید لیتے ہیں بعد میں دیکھتے ہیں بے کار ہے ہاں اسی طرح بہت سے لوگ جو ہے میدان میں یہ چیزیں ہوتی ہیں حقیقت نہیں ہیں واقعے میں وہ کچھ نہیں تھا بے تاثیر چی تھا بے حقیقت چی تھا جھوٹا تھا لغ و تھا بے قیمت چیز تھا اس کو بہت بڑے قیمتی سے وہ تھے عظیم شے کی شکل میں پیش کرتے ہیں اور بندہ بیچارے کو دھوکے میں ڈال دیتے ہیں اس لیے دعا کرتے ہیں اللہ وارن اے اللہ ہمیں دکھا دے ہماری چشم بصیرت کو دکھا دے باطل کو جو چیز واقعی میں کچھ نہیں ہے اس کو اس کے اصلی چہرے میں باطلا باطل یہ باطلن صفت ایک مظرِ معذوف کے لیے موسوم مقدر کے لیے یعنی اس میں کیا ہے اللہ مارین الباطلا عراعطََ باطلعطََ اراطََ باطلعن تا باطلن اے اللہ ہمیں باطل کو اس کی حقیقی چہرے میں دکھا دے اس کو دکھا دے کہ وہ واقعے میں باطل ہے ہی ہے کچھ بھی نہیں ہے بے حقیقت ہے جھوٹا ہے بے قیمت ہے لگو ہے اس چیز کو اس کو اصل چہرے کا میں دکھا دے اے اللہ ایسا حق ہمیں باطل نظر آ جائے اور پھر ہم اس کو چھوڑ دیں پھر تو بہت بڑی گمراہی ہوگی کیونکہ باطل کے مقابلے میں حق ہے اور اللہ تعالی ہمیں باطل کا اصل چہرہ نہ دکھائیں تو ہم حق کو باطل سمجھنا لگ جائیں گے اور جس طرح تاریخ ہم آپ کے سامنے کفار جو ہے مشکین انبیاء الٰی کو باطل سمجھتے تھے نوزاللہ ان کو پاگل مجنون کہا ان کو جادوگر کہا نواز اور جو سالم حکمرانوں کو جیسے شدا تھے نمرود تھے ہاں جی اور اس طرح فروع نے ایسے اور ادھر پیامر کے دور میں ابو اللہ ابو جہل جیسے گمراہ لوگ جو لوگوں کو شرک کی طرف دعوت دے رہے ہیں بتوں کی پجاری کی طرف دعوت دے رہے ہیں اس کے تو پیروار بن گیا ہاں جی اور اس پر اپنی جانے بھی قربان کر دیا مال بھی قربان کر دیا لیکن اللہ کی پیاری نبی محمد و صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا اللہ کا رسول نبی بشیر و نظیر سراج و منیر ہاں جی یہ سب کچھ تھا رحمت اللہ ان کو پورا لگا نوز اللہ اور آپ پھر بھی نہیں کیا بلکہ آپ کے ساتھ جنگ کیا لہذا ازان نے یہ بہت ہی خطرناک چیز سے حق کو پہچاننا اور اس کی پیروی کی توفیق باطل کو پہچان کر اس سے سختی سے نور آزما رہنے کی اس سے دور رہنے کی توفیق یہ سب سے اہم ترین چیز ہے دواگر اللہ میں عرن الباطل ہمیں باطل کو دکھا باطلاََ یعنی ایراطََ باطلتا ایراطَََ باطلاََ باطل ای اللّہ ہمیں اس کی جو ہے دکھا ایسے دکھا کہ وہ واقعی میں باطل ہے جو چیز باطل ہے وہ اس کی اصل چہرے کو ہمیں دیکھا اس کی اصل حقیقی قواعت اور اس کی قف اور زشتی اور برائی کو ہمیں دیکھا اور تا اور ہمیں باطل سے شدت سے نفرت کرا دیا ہمارے دلوں میں تاکہ ہم باطل سے دور رہیں ورژ و ناعلام نے باطل کے اصل اور حقیقی چہرے میں ہمیں دیکھا ہمیں وہ بصیرت عطا کر کہ ہم باطل کو اس کا اصل چہرہ دیکھ سکیں باطل کو باطل ہی دیکھیں باطل کو دھوکے میں آ کے حق نہ دیکھیں اے اللہ اور پھر باطل کو پہچانے کے بعد ہاں جی کہ یہ باطل ہے یہ حق کے مقابلے میں آئی ہوئی چیز ہے اس کے پیچھے چلنے میں ضلالت ہے گمراہی ہے بدباتی ہے دنیا آخرت کی اس حقیقت کو جاننے کے بعد ورزوں نہ نا اور پھر دعت اے اللہ جو ہے ہمیں توفیق دے دے ورز و نامے تو ہی دے دے اجتنابہ اس باطل سے دور رہنے کی بچ کے رہنے کے ہاں جی اس سے کوسوں دور رہ کے کے رہنے کے کی کیونکہ بس اوقات لوگ باطل کو سمجھ دیتے ہیں یہ باطل ہے لیکن اس کے باوجود اس کی پیروی کر لیتے ہیں جیسے قرآن پاک قرماتے ہیں ہاں جی کتاب کے بارے میں یہ خدنا سارا کے بارے میں انہوں نے پیارے نبی کو پہچان لیا یارفون اوکما یارفُنع نام انہوں نے محمد و صحیح وسلم کو ان کی سابقہ کتابوں کی روشنی میں تورات انجیل وغیرہ میں جو بشالتیں آپ کے بارے میں آیا ہوا تھا نشانیاں آپ کا بیان ہوا تھا ان کو جب آپ کے متعلق ہے تو انہیں ایسا پہچانے جیسے باپ بیٹے کو پہچانے ہیں پہچانتے ہیں انہیں یقین ہو گیا یہ وہی نوی ہے جس کی مسائشہ نے بشارت اور انہیں پیروی کرنے کا حکم دیا لیکن پہچان تو لیا لیکن ان کی پیروی نہیں کیا بلکہ ان کے مقابلے میں آیا آپ سے جنگیں بکھیا لہٰذا الزا نگرامی باطل کو پہچان کر اس سے دور رہنا ہاں جی یہ دونوں توفیق کی ضرورت ہے اور کبھی باطل کو پہچانتے ہیں پہچاننے کے باوجود باطل کے پیچھے چلے جاتے ہیں ہاں جیسے ہم میں سے کتنے ایسے ہیں ہم جانتے ہیں بھئی جو ہے جھوٹ بولنا حرام ہے اس مطلب ہے کہ آپ باطل کو جانتے ہیں لیکن پھر بھی جھوٹ بولتے ہیں غیبت کرنا حرام ہے ہم جانتے ہیں پیر پیچھے برائی کرنا حرام ہے اس کے وجود پیر پیچھائی برائی کر لیتے ہیں اس برائی سے اس باطل سے ہاں جی ہم اجتناب نہیں کر پاتے ایسے کتنے جو ہے موقعوں پر جیسے سیاسی اہداف ہو گروہیں ہوں ان کے برے کام کو جانتے ہیں یہ برائی لوگ ہیں اچھے لوگ نہیں ہیں پوچھیں تو لیکن پھر بھی ان کی پیروی کرتے ہیں پھر بھی ان کے ساتھ جلتے ہیں تو یہ سارے کیا یہ سارے اس لیے ورزون اجتنا بہو کی بھی شدت سے ضرورت ہے جتنا حق کو پہچاننا ضروری ہے باطل کو پہچاننا ضروری ہے اتنا ہی حق کی پیروی بھی ضروری ہے اس کے وجہ صرف حق کو پہچاننا کافی نہیں اگر حق کی پیروی نہ کریں اور حق سے دور رہیں اور حق کو ہاں جی اور حق کو چھوڑ دیں تو بھی جو ہے حق کو پہچاننے کا فائدہ نہیں ہے اس طرح باطل کو تو پہچان لیں باطل سے دور نہیں رہا ہاں جی باطل سے نفرت نہیں کیا باطل کی جو ہے اس سے تعاون اپنے تعاون کو نہیں روکا پھر بھی آپ کو باطل کو پہچانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے لہذا جانا گرمی یہ دونوں دعا بہت ہی اہمیت کا حامل ہے کہ اللہ میں وہ بصیرت دے دے وہ آنکھ دے دے جس سے ہم باطل کا اصل چہروں کو پہچانے پھر اللہ یہ بھی ہمیں تو دے دے ورزون اجتنابہ اور پھر اس سے ہمیں دور کی توفیق دے دے ہاں جب اور اجتناب یہ جو ہے دور رہنے کے معنی میں ہے ورزون ایشتنا بہلامی اس سے دور رہنے کی توحیع دے دے چونکہ باطل کو صرف پہچانا آپ کو بتائے پہچاننا کافی نہیں کتنے لوگوں نے کتنے موقعوں پر حق اور باطل کو پہچان لیتے ہیں پہچاننے کے باوجود حق کو چھوڑ دیتے ہیں باطل کے پیچھے چلے جاتے ہیں حق کو مقابلے میں آ جاتے ہیں باطل کو چھوڑ دیتے ہیں جاننے کے باوجود حق کی مدد نہیں کرتے ہیں تو پھر ان کا حق کو پہچاننا فائدہ نہیں ہوا اضا نگر میں لہٰذا یہ دونوں دعائیں انتہائی محتاش اس لیے جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ سے جو ہے اس کی توفیق کی ضرورت ہے تو اللہ ہماری نلوات وارین نلوات وشتنابا اس کا تجمہ یہ ہوا کہ اے اللہ ہمیں باطل کو اس کی حقیقی و واقعی چہرہ دکھا دے باطل کی حقیقی چہرہ و, اور و دکھا دے حقیقی اور واقعی چہرہ اور اس سے دور رہنے اور علیحدہ و بشک رہنے کی توفیع عطا فرما ہاں جی اور جو ہے ہمیں باطل سے علیحدہ اور غرض و نشنابہ اور پھر باطل سے ہمیں پرہیز کرنے کے اس سے دور بھاگنے کی توفیع عطا فرما پھر آخری ایسا جی اللّہ عرین لاشہ علامہ اے اللہ عرین ہمیں پھر دکھا دے اشیاء شے کی جامع ہے چیز کے معنی میں اشیاء چیزیں کچھ اس معنی میں ارین آشاہ میں ناپو پھیلے پہ کہ یہ شے کا لفظ جو ہے کائنات کی ہر چیز پہ اضلاع ہوتی ہے حتیٰ خدا تک اس شے کے مفہم کے اندر آ جاتا ہے کائنات کا میں جو بھی چیز ہے اس کو اشیاء کہیں گے شے کہیں گے اردو میں چیز کہیں گے عربی میں اشیاء کہیں گے ہاں جی ارین عشہ اے لے ہر ہر چیز کو حاضین شاء اللہ مارنعلّہ ہمیں ہر ہر چیز کو دکھا دے کمیاحیہ جس طرح وہ ہے نیلّہ اگر ایک چیز باطل ہے تو اس کو جس طرح باطل ہے اس کی باطل ہونے کو ہمیں اس کی حقیقت کو دکھا دے ایک چیز حق ہے تو اس کے حق ہونے کی حقیقت کو ہمیں دکھا دے ایک چیز دے اوریجنل ہے اس کے اوریجنل ہونے کی حقیقت کو ہمیں جاننے کی توفی دے ایک چیز باطل ہے اس کی اس کے دو نمبر اس کے دو نمبر ہونے کو ہمیں جاننے کی توفیع دے اللہ علین اللہ میں ہر چیز کو دکھا دے کمائے جس طرح وہ چیز ہے جس اس چیز کی واقعیت اس چیز کی ماہیت اس چیز کی حقیقت کہتے چیز پہ کام اللہ جس چیز پر کہاں چن کہاں پر کام کام اچھا ہے یا برا ہے کوئی باتن بو مغذ اس چیز کے مغذ حقیقت اور اشیا کماں یہ کمانا ہے جس طرح وہ چیز ہے واقع میں اور حقیقت میں اس کی واقعیت اور حقیقی حقیقت کو اللہ ہمیں دکھا دے ہاں جی تاکہ ہم اس چیز کی حقیقت کو جان کر اچھی چیز ہے تو پھر اس کی پیروی کریں باطل چیز ہے تو اس سے دور رہیں کا کریں فائدہ مند چیز ہے تو اس کو لے لیں نقصان دہ چیز ہے تو اس سے دور بھاگیں اس سے دور رہیں اس لیے جو ہے کی حقیقت کو جاننا نہایت ہی ضروری ہے تو یہ پہلیوں سمجھو پہلے دو کا اتباع علمتوا الباطل الباطلم تو واقعی یہ دوسری ایک تاکید ہے اللہ ہرشے جس طرح ہے اسی طرح ہمیں انبیا برحق ہے ان کے برحق ہونے کو پہچانے اس کی پیروی کی ہمیں توفیق دے محمد محمد برحق ہیں ان کی برحق ہونے کے جاننے کے ساتھ ساتھ اس کی کمال معرفت کے ساتھ اس کی پیروی کرنے کے ہمیں توفیق دے ہاں جی اسی طرح جو ہے آل علم آلویت علیہ السلام امن الواشی سے سلسلہ صاحب کے پیرانے ترکت کے لئے احاظہ سراۃۃمستقیم المومن کا ابسغان دین نے ہاں جی اور ان کی حقیقت کو پہچانی کی توفیق دے ان کے راہ اور روش پر چلنے کی توفیق دے قرآن سنت ہاں جی ان تمام شریعت کے دورانی تعلیمات کو صحیح کا ماہ یا اس کو پہچاننے کی توفیق دے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے دے علی اللہ شاہ ہر چیز کی حقیقت جاننے کی میں توفیق دے مغذ اور حق اور حقیقت جاننے کی پھر اس کے پیروی کرنے کی توحیق دے بے رحمت گیا یا علامین یہ جو تم سے تیرے ذات سے میں نے مانگا ہے کہ حق کو حق کے چہرے میں پہچانوں اس کی حقیقت کو پہچانوں اس کے پیروی کی, پیر کی توحیق اللہ باطل کو اس کا حقیقی چہرہ پہناؤں پہ پہ پہچانوں پھر اس سے دور رہنے کی توفیق اور ہر شے کی حقیقت وہ شے جس طرح ہے اسی طرح مجھے پہچاننے کی توفیق دے اے اللہ جہب رحمت گیا الحمر رحمین اے اللہ جو ہمین ہے نے یہ جو کچھ تجے سے دعا مانگا ہے اے رحم کرنے والوں میں ارہم سب زیادہ رحم کرنے والا رحمین رحم کرنے والا تو اے رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والے بھی رحمت کا تیرے رحمت یعنی لطف کرم مہربانیاں اللہ تیرے لطف کرم تیری مہربانیوں کا واسطہ اے اللہ تیرے لطف کرم اور تیری مہربانیوں کا وسیلہ کہ تو مجھ سے میرے اس دعا کو قبول فرما اور مجھے حق کو پہچان کر اس کے پیروی کی توفیق عطا فرما باطل کو پہچان کر اس سے دور بھاگنے کی توفیق عطا فرما اور ہر شے کی حقیقت جاننے کی اللہ مجھے توفیق عطا فرما یہ دعا جو ہے اذان گرامی یہی دعا ہے جن لوگوں کا قبول ہو گیا وہ حق کے راستے پر رہتے ہیں اور جن کا یہ دعا قبول نہیں ہوا یا جنہوں نے یہ دعا کا ہی نہیں تو وہ ممکن ہے باطل کے راستے پر اور گمراہ کے راستے پر چلا جائیں تو آج کے درشیں پر اتفاق کریں